علم مال سے بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی تم حفاظت کرو گے اور علم تمہاری حفاظت کرے گا مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے مال کو جمع کرنے والے مر گئے اور علماء اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی ہے ان کی ذات تو موجود نہیں لیکن ان کے آثار دلوں میں موجود ہیں